الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف إنه تثريب بعسان وَلَا يخل لك تخذُوا مِما آ تَيتم الشيئًا لل يخَافَ أن لا يقيمَ خذود الله فَإنْ خِفْتُم من لا يقيم حدود الله يقيمَ خذود الله فَل جُنها عليهلَهِم ف مَ به تلك خذودُ الله فَلَا تععْتدهاَا وَمننْ ييتعد خذود الله فَولائكَهُم الظالِمونون فَإن طَلقهاَا فلا تخلُ لَ مِن بعد حتى تَكح زَولٍ غيير صدق الله العليل العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أجه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل من جواله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ یا شفیع کی حاضری کی سعادت اور وہاں کی زیارتوں سے مشرف ہو جانے کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہوں جمع المبارک کے اس موقع پر جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں اگرچہ اس حوالے سے موضوع سخن حرمین تو بین حوالے سے ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ بعض مسائل ایسے ملکی سطح پر چھڑے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو رائے نہیں تھیں قرآن اور حدیث اور عمل صحابہ اور عمل الصلف الصالحین اور جمہور امت کے نزدیک ان کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا لیکن یہ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ایسے متفقہ مسائل اور احکام کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں انہوں نے مسائل کے بارے میں ایسی چال چلی ہے ایسی راہ اختیار کی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے متفقہ احکام کے متعلق انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور امت مسلما کو ان احکامات سے ہٹانے کی کوشش کی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان جتنا دین سے اور مذہب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے وہ اپنے لیے اپنی خواہشات کے لیے اپنے نفس کے لیے آسانی کی راہ تلاش کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہر کس ناکس کے فریب میں اور اس کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ صحیح دین کا اور صحیح طور پر شری احکام کا اس کو علم نہیں ہوتا جو کوئی بھی اسلام کا نام لے کر اس کے سامنے جو بات جو رائے شریعت سے متعلق دیتا ہے وہ خاص غلط ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے اور پھر دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایک وبا کی صورت بگڑے ہوئے اس دیواجی اور گھریلو تنازعات ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس بارے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے ان معاملات کا حل قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ جناب گھریلو معاملات اس قدر گھمگیر ہو جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں کہ طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کوئی حل اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ طلاق سے معاملات حل ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور پھر طلاق کے بارے میں بھی وہ سوچ سمجھ کر قدم نہیں اٹھاتے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے ایک آدھ پر ایک اتفاق نہیں کی جاتی طلاق دینے پر جب آتے ہیں تو غصے میں تو پہلے ہی بکھرے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ طلاق کا معاملہ خوشی میں تو پیش آتا نہیں ہے غصے ہی کی بنیاد پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے ایک آدھ پر بس نہیں کی جاتی بلکہ تین اور تین سے زائد پر جا کر جو ہے وہ اکتفا کیا جاتا ہے اور وہ تلاش دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ تین سے کم میں بیوی سے خلاصی نہیں ہو سکتی اور پھر جب یہ معاملہ ہو کر بیٹھتے ہیں اور تین اور تین سے زائد تک تلاش دے چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ندامت ہوتی ہے اور اس بارے میں پھر وہ اہل علم سے رجوع نہیں کرتے بلکہ بڈھے اور بڈھیوں سے اور اپنے طور پر جنہیں وہ بڑا سمجھتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور پھر اس موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں اور معاملات میں طرح طرح کی پیچیدگیاں اور طرح طرح طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں وہاں دین کے بارے میں بھی اور دین اور شریعت کے حوالے سے بھی کچھ برائیاں اور خرابیاں ایسی پیدا ہو چکی ہیں کہ طرح طرح کے گروہ کھڑے ہو چکے ہیں اور طرح طرح کے طبقے پیدا ہو چکے ہیں اور اس بارے میں ہر ایک جو ہے وہ اسلام ہی کا نام لیتا ہے قرآن ہی پڑھ کر سناتا ہے احادیثی کے حوالے پیش کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کوئی اتنا درک نہیں ہوتا ہر ایک جو ہے وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتا ہے اور اس, اس کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مترجمین پیدا ہو چکے ہیں اور جناب انہوں نے قرآن اور حدیث کے ترجمے کر کر رکھ دیے ہیں اب یہ کون سمجھے اور ان ترجموں سے کون جو ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت معاملہ اور واقعہ کیا رونما ہوا تھا اور اس کا حکم باقی ہے کہ نہیں اس لیے کہ قرآن حکیم میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت کا حکم باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جن کا حکم باقی ہے اور ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور اسی طرح سے ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ جن کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو اسی طرح سے بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا حکم احادیث سے منسوخ ہوا ہے احادیث سے ان آیتوں کا حکم منسوخ فرمایا جا چکا ہے اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ناسخ اور منسوخ کے علم سے متعلق ہیں تاریخ سے متعلق ہیں زندگیاں ہوں گزر جاتی ہیں وہ حضرات جنہوں نے ان کاموں کے چھانبین کے لیے کوششیں کی ہیں عمر کا ایک طویل ترین حصہ جو ہے وہ اسی کی نظر اور اسی کے لیے وقف کیا ہوا تھا ان کا عمر کا حصہ اسی میں گزرا اور انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی کے لیے وقف کر دیا تھا انہوں نے چھان کی کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی اس کا حکم کیا تھا اور یہ آیت قرآن کریم کی کون سی آیت سے منسوخ ہوئی یا کون سی حدیث سے منسوخ ہوئی ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں آسان کام نہیں تھا ان حضرات نے جنہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو وقت کیا ہوا تھا یہ انہی کا حصہ تھا ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی پھر جو ہے قرآن کریم اور احادیث سے یہ راہ متعین کی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ احکام بیان کیے تو اب آپ دیکھیں کہ اب اس موجودہ دور میں یعنی آج سے تیرہ صدیاں قبل آج جو احکام جن کے با... یعنی جو قرآن و حدیث سے بالکل یعنی مسرہ ہیں منصوص ہیں یعنی جن کے بارے میں تمام علماء تمام مفتیان کرام اور تمام محدسین مفسرین مل بیٹھ کر بھی اگر کوئی اپنے اپنے علم اور اپنی جو ہے وہ معلومات کے مطابق اگر ان کو وہ تھوڑا سے بھی اگر تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے لیکن بدقسمتی کہیے اور اس ملک کے بنانے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ آزاد ہیں تو اس بھی وہی, وہی معاملہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں جو ہے وہ یعنی آزادی اس بات کی ملی کہ دین اور شریعت کے بارے میں جو چاہے اپنی رائے دنی کرے مسلمانوں کو گمراہ کرے اس کی پکڑ دھکڑ کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ اس کو جو ہے یہ با اس بات کا ڈر ہے ہی نہیں کہ اگر میں نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہی تو میری گرفت ہوگی ہاں اگر آج گورمنٹ کے بارے میں اگر کوئی مخالفت کرے سربراہان مملکت کے بارے میں اگر کوئی جو ہے زبان کھولے اس کو تو ڈر ہو سکتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کے بارے میں اگر کوئی جو ہے زبان کھولے اس, اس کے خلاف کیوں نہ کلم کھلا خلن جو ہے وہ آواز اٹھائے اور زبان زنی کرے اس کو جو ہے کوئی فکر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈر نہیں اس لیے جو ہے یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں اب واضح طور پر یعنی قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اور احادیث سے جو جن کی وضاحت اور سراط ہمارے سامنے موجود ہے ان احکام کے اور ان منصوص احکام کے بارے میں جو ہے جناب آج ایک دنیا دار اور ایک جو ہے سیاستداں جو ہے وہ جناب زبان کھولتا ہے اور کوئی جو ہے اس کی بات پرس نہیں ہوتی یہ ہماری اور آپ کی انتہائی بدقسمتی ہے اور یہ بھی یہ ہماری آزمائش ہے اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت کوئی بہتر جانتا ہے لیکن آپ ایک اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ آج جو کچھ بھی جو ہے قرآن حکیم کے احکامات کے بارے میں بالخصوص مسئلہ طلاق اور مسئلہ حلالہ اور مسئلہ خلا کے بارے میں جو کچھ بھی اخبارات میں اور رسائل میں ان دنیا داروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ سب ان کی من مانی ہے اور آپ حضرات کا یہ امتحان ہے اور آپ حضرات کی یہ ابتلا ہے کہ آپ اس فتم پرفتن پر دور میں اور آج کے آ... اس... اس... اس معاشرے میں دیکھ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا امتحان فرمانا چاہ رہا ہے کہ, کہ کون ہے تم میں سے کہ جو صحیح احکام شریعہ پر اور صحیح قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرتا ہے یا جو ہے وہ ان دنیا داروں کے کہیں پر جو ہے وہ چلتا ہے قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا طال کم او فہمسا معروف ایک تو مسئلہ یہ کہ جناب ایک وقت میں تین طلاق اگر کوئی دے دے تو وہ تین واقع ہوگی کہ نہیں ہے تو ان دنیا داروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک وقت میں تین طلاق دے دینے سے تین طلاقیں نہیں ہوتی آپ ان سے یہ پوچھئے کہ یہ تو تم کہتے ہو کہ ایک وقت میں تین طلاق دے دی گئی تو وہ تین واقع نہیں ہوتی تو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر ایک وقت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاق دے دے تو وہ واقع ہوں گی کہ نہیں قرآن تو فرما رہا اب طلاق ہیں کہ طلاق دو مرتبہ ہے یعنی جس کی میں تشریح کرتا ہوں ابھی معاملات یہ تھے جیسا کہ احادیث میں موجود ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس خاتون آئی اور انہوں نے یہ عرض کی کہ میرے شوہر جو ہیں ایک طلاق دیتے ہیں اور پھر رجوع کر لیتے ہیں اور اس طرح سے مجھے لٹکا کر رکھا ہوا ہے ہاں؟ میں اس طرح سے ہو کر رہ گیا ہوں کہ نہ تو بے شوہر والی اور نہ ہی شوہر والی یعنی آپ آپ دیکھیے حالات کیا تھے اور صورتحال کیا تھی کہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ طلاق دے دی اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیا یعنی اس طرح سے اس کو محلب لٹکا کر جو ہے وہ رکھا کرتے تھے جب یہ معاملات اتنے بڑھے اور خواتین کو اس سے پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے جو ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ بھی حضور سے پوچھئے کہ یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا کہ لوگ تو یہ کر رہے ہیں تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بتلایا گیا تو حضرت عائشہ نے حضور سے عرض کی یار صدہ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور عورتوں کو بڑی تشویش لاحق ہو گیا اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیتے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ایک کھیل بنایا ہوا ہے مزاق بنایا ہوا ہے تو کس طرح سے جو ہے اس, اس موقع پر یہ ایت نازل ہوئی. کہ فہمسا بروف اور تسری او بے احسان کہ طلاق دو مرتبہ جو ہے وہ دینا ہے یعنی وہ طلاق کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کو بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے اس کو حق ہے دو مرتبہ دے کر اس پھر اس کو اپنی بیوی بی بنانے کا زندگی بھر میں شوہر کو تین طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے اب چاہے وہ تین طلاقیں ایک ایک کر کر دے چاہے جو ہے دو ایک مرتبہ دے اور ایک بعد میں دے اور چاہے جو ہے وہ تین طلاق جو ہے ایک ہی لفظ کے ساتھ کہہ کر دے دے تین طلاقیں دی دو تلاقیں دی ایک طلاق دی ہر طرح سے شوہر کو یہ اختیار ہے اور یہ آیت نازل ہو گئی فرمائیں کہ اب اس کے بعد یہ بات نہیں چلے گی کہ جب چاہا ایک طلاق دے دی اور رجوع کر لیا اس کو جناب لٹکا کر رکھا ہوا اب یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے بلکہ اب جو ہے یہ ہوگا کہ جس طلاق دینے کے بعد شوہر کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے کا حق جو ہے وہ صرف دو طلاق پر دی ایک طلاق یہ اسی لیے یہ طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہیں یعنی جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے ایک طلاق تھی عدت گزرنے سے پہلے پہلے شوہر اگر چاہے تو جو ہے وہ اسے رجوع کر لے اور اس میں بھی دیکھیے کتنی حقیقت پسندی کا جو ہے وہ معاملہ رکھا گیا ہے کہ عام طور پر یہ طلاق کا واقعہ اور طلاق کی نوبت غصے میں پیش آتی ہے اور انسان غصے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے سنبھال نہیں پاتا ہے سوچ نہیں پاتا ہے جل بازی میں فیصلہ کر لیتا ہے اسلام نے کتنی آسانی رکھی اور کتنی جو ہے مہلت دی کہ بھائی ایسا نہ کرو کہ تم فوراً ایک دم جو ہے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں بلکہ ایسا کرو کہ ایک طلاق دے دو اور پھر اس کے بعد جو ہے سوچو سمجھو کہ بھئی ہم یہ گھر چلا سکتے ہیں کہ نہیں یہ میاں بیوی بی کی گاڑی جو ہے وہ چل سکتی ہے کہ نہیں نباہ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو یہ سوچ سمجھیں سمجھیں سوچیں اور اس کے بعد پھر اگر جو ہے وہ سوچیں تو پھر ٹھیک ہے رجوع کر لیں پھر میاں بیوی بی کی طرح رہیں تو جلد بازی نہ کریں تو اس لیے پھر اور طلاق دینے کا طریقہ بھی اس شریعت نے بتلایا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو طلاق اگر دینا ہو تو پھر ایسا کرو کہ اس پاکی کے زمانے میں کہ جس میں قربت نہ کی ہو اس میں جو ہے ایک طلاق دے دی جائے یہ طلاق سنت کہلاتی ہے یہ طریقہ سنت کا ہے اور اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سنت کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو وہ کام انجام نہیں پاتا ہے بلکہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم مسنون طریقے پر نہیں کرتے ہیں اور سنت طریقہ ترک کر دینے سے گناہ ضرور لازم آتا ہے لیکن وہ کام جو ہے کہلاتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے طلاق کا بھی ہے کہ طلاق اگر سنت کے مطابق نہیں دی گئی تو طلاق دینے کا ایک اور جو ہے یعنی اللہ تبارک مطالعہ کے نزدیک تمام جو ہے یعنی حلال افعال میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فیل اگر ہے تو طلاق ہے اور شیطان کو بھی سب سے زیادہ خوشی اگر ہوتی ہے تو طلاق واقع کرانے سے ہوتی ہے قتل ہو کوئی کسی کو قتل کر دے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ خوش جو ہے وہ طلاق دلوانے سے ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ فیل جو ہے وہ طلاق ہے تو سرکار نے کہ اس طرح سے طلاق دو پھر سوچو سمجھو کہ نہیں تو پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر جو ہے ناپاکی کے بعد پھر جو طہر کا زمانہ ہے اور پاکی کا زمانہ آئے اور اس میں قربت نہ کی ہو تو اس میں پھر جو طلاق دے دی جائے تو پھر سوچو سمجھو کہ بھئی اب کیا کرنا ہے تو اس طرح سے دونوں کو میاں بیوی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے یعنی ایک دم سے جو ہے یہ تعلقات ختم نہ کر دیے جائیں نکاح کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی جو ہے ایسا مہذب ایسا شریفانہ اور ایسا جو ہے پسندیدہ ہے کہ جہاں جو ہے یہ ایک مقدس رشتہ ہے کہ دو خاندانوں کو نکاح کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے اس کو یکسر اسی طرح سے جو ہے وہ جلد بازی میں نہیں ختم کر دینا چاہیے تو اسلام نے اس لیے جو ہے یعنی سوچنے سمجھنے کا اور سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے قدم اٹھانے کا جو ہے وہ حکم فرمایا تو اب یہ اس کا ہرگرد مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس طریقے پر اگر جو قدم نہ اٹھایا گیا تو جناب جو ہے وہ تلایں باتیں ہوگی نہیں ہے اور ایک یعنی انتہائی دیکھیے کس قدر جو ہے مکاری ہے اور کس قدر ادھر فریب دیا جاتا ہے اسلام کو اسلام کا نام لے کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو ناپاکی کے زمانے میں طلاق دے دی تھی اور طلاق دی تھی ایک طلاق تین نہیں دی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طریقے سے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی تم رجوع کر لو رجوع کر لو تو اب آپ دیکھیے طلاق تو دی تھی ایک اور حضور نے اس سے رجوع کروا دیا اب جناب اس حدیث کے پیش نظر اس حدیث مسلم شریف, میں بھی یہ, مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اس حدیث میں تین طلاقوں کا ذکر ہی نہیں ہے है? اور جناب یہاں پر جو ہے دیکھو حضور نے حضرت سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے تین طلاق دی تھی رجوع کروا دیا تھا کس قدر غلط بیانی ہے اور خود جو ہے یعنی حدیث میں تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے اور اس حدیث کے جو شارے ہیں حضرت نبوی رحمت اللہ تعالی، انہوں نے خود اس حدیث کے تحت لکھا کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے اس لیے رجوع کروا دیا تھا کہ انہوں نے طلاق ہی ایک دی تھی تو ایک طلاق تو ہوتی ہی رجلی ہے تو یہ ہرگز مطلب نہیں تھا اور یہ ہرگز حدیث میں کہیں جو ہے یہ مفہوم بھی نہیں ملتا کہ حضور نے حضرت اب ابن عمر انہوں نے تین طلاق دیا اور حضور نے رجوع کروا دیا ایسا نہیں بلکہ ایک طلاق دی تھی اور ایک طلاق میں رجوع کا حق ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ جتنے بھی یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں یہ اہل حدیث نہیں بلکہ یہ اہل حدث ہیں اہل حدیث تو ہم ہیں ہم سے پوچھیں حضرت سعیدنا رکانا رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طلاق کا بھی ذکر مسلم شریف میں موجود ہے اور یہ حدیث موجود ہے اس حدیث میں جو واقعہ مذکور ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا رکانا رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی تھی طلاق کے بتا دی تھی یہ باتیں میری خوب اچھی طرح یاد رکھیں آپ ان شاء آپ کو کام آئیں گی اور کوئی بھی جو ہے غیر مقلف آپ کا سامنا نہیں کر سکتا ہے حدیث میں حضرت رکانہ کے حوالے سے یہ مذکور ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی بی کو تلا کے بتا دی تھی اب بتا کا مطلب کون بتلائے گا میں اور آپ تو متعین نہیں کر سکتے ہیں بتا کا مفہوم کیا ہے بتا کا معنی کیا ہے ان ان جو ہے گمراہوں نے اور ان بے دینوں نے تلا اس بتا کے لفظ سے تین طلاق گھڑ لی کہا کہ بتا کے معنی تین طلاق ہیں حالانکہ بتا کے معنی تین کے نہیں ہیں بلکہ بتا کے معنی ہیں یقینی کے ہیں یعنی طلاق دے دی طلاق دے دی تھی اور جناب اپنی طرف سے گھر لیا کہ تین طلاقیں دے دی تھی اور حضور نے رجوع کروا دیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس حدیث سے جو ہے تین طلاقوں کو ایک جو ایک وقت میں دی گئی ہو ایک شمار کیا اور انہوں نے فتوا دیا کہ ایک طلاق ہوئی لہذا تم رجوع کر لو یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل حدیث کے بالکل خلاف ہے یہ شریعت پر افطرح ہے اور بہتان ہے اور یہ ان بے دینوں کی جو ہے مکاری ہے کہ انہوں نے اس یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ دمچلّا لگا لیا تو بہرحال حضرت اچھا پھر دیکھیے اگر یہی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ ایک وقت میں تین اپنی بیوی کو تین طلاق کیا حکم ہے جب فتوا دیتے ہیں تو انہوں نے فتوہ کیا دیا؟ کہا کہ تمہاری تم پر جو ہے وہ حرام ہو گئی تمہاری بیوی تم پر اب ہلال نہیں رہی اور یہی قرآن کا بھی فیصلہ ہے. اب یہ دو طلاقوں کا مسئلہ تیسری طلاق بیوی کو دے دے تو پھر وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہی یہاں تک کہ جو ہے وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر رہے اب یہ قرآن کا حکم ہے اور آج ان دنیا داروں سے جو انگریزی ماحول میں انگریزی تربیت میں نشو نما پا کر یہاں آ کر جو ہے پھر وہی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی جو ہے یہ دلیری ہے کتنی بڑی یہ ضرورت ہے کہ جناب قرآن کے حکم کو جو ہے وہ لانت کہا جا رہا ہے قرآن کے مسئلے کو جو ہے وہ ملعون ٹھہرایا جا رہا ہے یہ قرآن کا حکم ہے س... کیا دور رسالت میں ایسا نہیں ہوا دور رسالت میں بہت سے واقعات ایسا ہوئے، ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں شوہروں نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی اور حضور سے مطلب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال نہیں رہی تا وقت جو ہے وہ حلال شرعیہ نہ ہو تو یہ سارے واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں دیکھے ہی جا سکتے ہیں لیکن کیا کہا جائے کیا بات ہے کہ جب دو لفظوں سے ایک اجنبی عورت جو ہے تمہاری بیوی بی بی بن گئی تو پھر تین لفظوں سے بیوی بی بی نہ رہے تو اس میں جو ہے حیرت کی کیا بات ہے تو تین طرح سے ہر دور میں ام ارباں نے اس کو تسلیم کیا صحابہ کرام نے اسے تسلیم کیا سلف السالح نے اس کو جو ہے تسلیم کیا اور مانا ہے, ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں اما کے نزدیک بھی جو ہے یہ مسلمہ مسئلہ نہیں کس قدر جو ہے یہ دن دھاڑے جو ہے مسلمانوں کے ایمانوں پر مسلمانوں کے شریعت پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ سمجھیں اور آپ جو ہے اس بات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج جو کچھ بھی جو ہے یہ رسائل و اخبارات میں اس قسم کی بحث چلی ہوئی ہے آپ اس پر ہرگز کان نہیں دھریں بلکہ اسی چیز کو تسلیم کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ ہے تین طلاق خواہ وہ ایک وقت میں دی گئی ہو اور خواہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ دی گئی ہو قرآن و اس میں کہیں اس بات کی شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ تین طلاق اسی وقت تسلیم کی جائیں گی جبکہ جو ہیں وہ ان کو علیحدہ علیحدہ دیا گیا ہو بلکہ جہاں بھی طلاق کا ذکر ہوا ہے جہاں بھی طلاق کا ذکر ہوا ہے آپ قرآن کریم کی آیت اٹھا کر دیکھ لیں سور بقرہ میں آپ دیکھ لیں اور باقاعدہ ایک سورت اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کا نام ہی سورہ طلاق ہے اٹھائیسویں پارے میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی طلاق کا ذکر ہے آپ کہیں بھی یہ نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یا اس کے رسول نے احادیث میں یہ شرط لگائی ہو کہ تین طلاقیں اسی وقت تین شمار ہوں گی جبکہ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ پر دی گئی ہوں چاہے تین ایک وقت میں دے دیں اور چاہے جو ہیں وہ متفدق طور پر دے دیں برحال طلاق جب دی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ سرکار دعم و سلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں خاں جو ہے وہ مذاق میں کہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی یہاں جو ہے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی کیونکہ یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے ان بے کو یہ کہا جائے ان کو پکڑ کر ان کو ایسے لوگوں کو پکڑ کر لا کر واٹر پمپ کی چورنگی پریا واٹ یا ٹاور پر لے جا کر کھڑے کر کر ان کو اچھی طریقے سے بزری قسم کے تین جوتے مارے جائیں علیحدہ علیحدہ اور پھر کہا جائے کہ ایک جوتا پڑا ہے تب ان کو پتا چلے گا اور پھر یہ کہا جائے کہ تین جو ہے وہ مارنے سے جسرائے کہتے ہیں کہ تین ایک ہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ان کو جب یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح کے کیے جائیں تب ان کو سمجھ میں آئیں گے شریعت کے ساتھ مزاق کیا ہوا ہے یہ تصدیق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے یہ بغاوت ہے آپ کا اور ہمارا یہ امتحان ہے آپ جو ہے اس موقع پر ہرگز جو ہے وہ دوسری سوچ نہ پیدا کریں وہ وہی کہ جو سلف السالین کا جو صحابہ کا اور جو امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ اور متفقہ جو ہے وہ مسئلہ رہا ہے اسی پر عمل کریں گے اور غیروں کی طرف اور ان باغیوں کی طرف اور ان دین کے غداروں کی طرف سے کبھی جو ہے آپ سوچ پیدا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عمل کی توفی گنظر میں باقر اللہ رب